إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من مَنْ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك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 یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربانا آتنا في النیہ حسن و فلا حسن وقنا ادا بنار ربانہ رحمتہ لاح اللہ کاسم ام الوکیل یا رحمتی کا استغذ ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمد للہ آج پانچ جنوری دو ہزار پچیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ٹو زیرو کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاء اللہ تعالی ہم سورت القحف کی آیت نمبر فورٹی فائیو سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے انشاء اللہ تعالی ٹاپک وہی دنیا پرستی کی مزمت اور آخرت کی یا دہانی یہی ٹاپک چل رہا ہے اس کے لیے اب اللہ تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبل مثل الحیات دنیا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم ان کے سامنے مثال بیان کرو دنیا کی زندگی کی کما انزلنا ہمن سما ایک پانی کی مانت جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا یہ انسان کا ہیومن لائف سائیکل جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کمپیر کر کے جو پلانٹ کا لائف سائیکل ہے کہ انسان کی زندگی اور دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال اس پانی کی مانند ہے جو آسمان سے نازل ہوا فخلا تو بھی نبات العرد اور اس کے ذریعے زمین کا سبزہ نکلا فسبہ حشیما اور پھر یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سوکھی گھاس بن گئی جب کھیتی کاٹ لی جاتی ہے جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ خشک ہو کے گھاس کی مانند بھوسے کی مانند ہو جاتا ہے اس کو بعد میں آگ لگا دی جاتی ہے یا ہوائیں اسے اڑاتی ہیں اسی کا ذکر آیا تزر یا جسے ہوائیں اڑا رہی ہوں بس انسان کی زندگی بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بچپن گزار کے بڑی عمر کو پہنچتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر وہ بڑھاپے میں پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے زیادہ تفصیل اس لائف سائیکل کی آئے گی سورت الحدید میں وہاں تو اللہ تعالی نے پوری مثال کے ساتھ بیان کیا لیکن یہ جو جنرل ایک مثال ہے دنیا کی زندگی کی مثال انسان کے لائف سائیکل کے ساتھ یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے وکان اللہ کل شی امت اور اللہ تعالی ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے ہر چیز اللہ تعالی کی گرفت میں ہے المال البنون مال اور بیٹے زینت الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اس کا سنگار ہے اس کی زینت ہے والباقیات الصالحات تو اور جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ تو ہے نیکی جو اچھے کام دنیا میں انسان کرتا ہے خیر عند ربک جو تیرے رب کے حضور بہتر ہے یعنی انسان نیک امال اپنے رب کے پاس بھیجے اس دنیا کی زندگی میں ثواب و خیر عمل اللہ تعالی کے حضور ان کا جو ثواب ہے یہ وہ ثواب ہے جو بھلائی والا ہے جس کی امید انسان کو لگانی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ دنیا میں کیے ہوئے نیک امال ہے باقی رہا معاملہ مال کا اور بیٹوں کا تو یہ دنیا کی زینت ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ نے ختم کر دینا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا دنیا میں انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کے بازو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے مال دیا ہے اور قبائلی سسٹم میں تو بیٹے اسٹرینتھ تصور کیے جاتے تھے ایون آج کے دور میں بھی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ بیٹے دے بیٹیوں کے اوپر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو کم علم قسم کے ظاہر لوگ ہیں باقی اس کا جو اسپیکٹ ہے کہ بیٹے جو ہے وہ انسان کو اس لیے چاہیے کہ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ برہا ہے حضرت یا وہ بیٹے تھے جو بڑھاپے میں دعا مانگ مانگ کر اللہ تعالی سے حضرت ذکری علیہ السلام نے لیے اور اس میں دعا یہی ہے کہ مجھے اولاد یعقوب میں ایک وارث چاہیے جو استاوت و تبلیغ کا کام آگے کرے تو اس طرح کی خواہش رکھنا کہ اللہ کے دین کی مضبوطی کے لیے انسان کو بیٹے ملے چاہے وہ بگوٹن ہو یا روحانی طور پر ہو سٹوڈنٹس کی فارم میں شاگردوں کی شکل میں بہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور مال ظاہر ہے اسٹرینتھ ہے دنیا میں وقت گزارنے کے لیے مال کے بغیر تو دین کا کام بھی اچھے طریقے سے آسن طریقے سے نہیں ہو سکتا پران و سنت میں جو مال کی مذمت آئی وہ اس اعتبار سے کہ وہ مال جو ہے فضول خرچی میں خرچ ہو اور انسان اس کی محبت میں آخرت سے غافل ہو جائے ادروائز یہ حقیقت بات ہے کہ جو دنیا کا مال ہے وہ اللہ تعالی کے حضور آخرت بنانے کا ایک ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے تین موقع پر جو حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی ہے وہ مال کے وضی ہوئی ہے نا ایک دفعہ انہوں نے مسجد نبوی شریف کے لیے زمین وقف کر دی مال کے ذریعے دوسری دفعہ انہوں نے ایک میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا ظاہر ہے وہ مال ہی تھا اور اسی طریقے سے تیسری دفعہ غزب تبوک کے موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ہزار دینار اشرفیاں وہ پیش کی سات سو اونٹوں کا ذکر بھی آتا ہے جامعہ ترمزی کے اندر تو تینوں موقعوں پر نبی اسلام نے انہیں جنت کی بشارت دی اور غزب تبو کے موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے آج کے بعد جو چاہے مرضی کرے یہ تینوں مواقع مال خرچ کر کے تو اس طرح کا مال ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے ضرورت کے موقع پر تو یہ تو اللہ کے حضور ایک ذریعہ ہے آخرت بنانے کا لیکن مال اور اولاد اگر اس طرح کی ہو کہ اللہ تعالی کی یاد سے غافل کر دے کئی لوگوں کی اولاد ہے ان کو برباد کر دیتی ہے آگے چل کر موسا اور خضر علیہ السلام کے واقع میں بھی اشارتاً ذکر آئے گا جب وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں اللہ کے حضور اس کی عمر اتنی ہی لکھی ہوئی تھی وہ مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا وہ ایک الگ سے چیز ہے وہ ان جب آئے گا ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں بھی ہے کہ اس بچے نے بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے ایک مصیبت بننا تھا سرکشی کا سبب بننا تھا تو اس طرح کی اگر اولاد ہے کہ انسان کا کیبل ہی خراب کر دے تو ظاہر ہے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ اولاد نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے مال دے تو اللہ سے غفلت کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اللہ تعالی کے حضور کامیابی کا ذریعہ بنے تو پھر بالکل ٹھیک ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے کہا کہ تمہاری بیویوں میں بھی تمہارے لیے فتنہ ہے تمہاری اولاد میں بھی فتنہ ہے مال میں بھی فتنہ ہے ایک طرف یہ بہترین سرمایہ ہے اور دوسری طرف فتنہ بھی ہے یعنی جب ایکسٹریم رویے آئیں گے تو یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں اور اگر ان کا پوزیٹو یوز کیا جائے تو یہ فائدے والی چیز ہے یومان سیر الجیبال اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے ظاہر ہے قیامت کے دن پہاڑ جو ہے وہ اون کی مانے اڑیں گے اللہ تعالی کی طرف سے گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی ہر چیز ہلا کے رکھ دی جائے گی تو یہ اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جب ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے قیامت کے دن ترل اور و بارزا تو تم اس دن زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے پہاڑ ظاہر ہے کہ جب میدانوں کی شکل میں چٹل میدان بن جائیں گے تو ہر چیز صاف نظر آئے گی وہ حشرنا فلم نغاد احدا اور ہم اس دن انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور سب کے سب پیش ہوں گے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ سے باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو زندہ کر لے گا ربی کا صفا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور پیش ہوں گے باندھے ہوئے یعنی صف باندھے ہوئے یا انہیں مجرمین کی شکل میں فاسقین کو پیش کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا لقد جی تمونا کما خلق مرہ بے شک آج تم ہمارے پاس آ گئے ہو نا جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوبارہ سے اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے جس طرح پہلی دفعہ دنیا میں ماں باپ کے ذریعے تمہیں زندہ کیا تھا عالم اروا سے اس جسم کے ذریعے ایک نئی زندگی دی تھی تو آج دیکھو موت کے بعد تمہیں ہم نے نئی زندگی دی ہے تم ہمارے پاس واپس لوٹ آئے ہو بلزام تم الجم مئ بلکہ تمہارا تو گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے یعنی تم یہی سمجھتے تھے کہ آخرت کا دن نہیں آنے والا اور دوبارہ زندگی نہیں ہونے والی تو دیکھو آج ہم تمہیں لے آئے ہیں وبود الکتاب اور نامہ اعمال رکھا جائے گا ہر شخص کی کتاب کھول کے اس کے سامنے فطرل مجرمی نہ مشفقی نہ ممافی اور تم اس دن دیکھو گے مجرمین کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ نامہ امال میں لکھا ہوا ہے اور وہ پھر اس دن کہیں گے یا وی لا ہائے افسوس ہماری خرابی مالی حاضل کتاب یہ کیسی کتاب ہے نامہ مال کی لا درو کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز اسپیسیفکلی ظاہر ہے گناؤں کا ہی ذکر ہو رہا ہے ایک مجرم تو اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ اح مگر یہ کہ اس کتاب نے اسے گھیرا ہوا ہے اگر کوئی نیکی تھی چھوٹے سے چھوٹی وہ بھی لکھی ہوئی ہے اور گنا بھی چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا وہ لکھا ہوا ہے وہ وجہ دو ہا و اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ اپنے سامنے پا لیں گے ولا یغلیم ربو کا احدا اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا یعنی جو کیے ہوئے کرتوت تھے وہی وہ سامنے آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اللہ کی تو رحمت اس کے غذب پر بھاری ہے یہ جو امال تھے وہ اس کے کیے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریکارڈ اسی لیے رکھا ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن صرف اللہ تعالیٰ کے بتانے کے اوپر اعتماد اگر نہیں کرتا تو اسے وہ فلم ہی دکھا دی جائے یہ تو نامہ امال کتابی شکل میں ہے اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی کو اگر کوئی اس حوالے سے ریزرویشن ہو تو اسے ماضی میں وہ وقت بھی دکھا دیا ہے اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم ویڈیوز کی فارم میں کیا کچھ ریکارڈ کیے بیٹھے میں اگلے دن ویڈیوز دیکھ رہا تھا آج سے سو سال سوا سو سال پہلے کی جب بلیک اینڈ وائٹ تصاویر تھیں اب تو اے آئی کے تھرو وہ کرڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں وہ کافی ساری ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں ورلڈ وار ون سے پہلے کی پھر ورلڈ وار ٹو کے وقت کی وہ بالکل کلر کر کے اور وہ آپ دیکھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب دنیا میں نہیں ہیں ظاہر ہے انیس سو تین میں اگر ایک بندے کو دکھایا جا رہا ہے تو اب تو دو پچیس ہے تو یہ پوری کی پوری جنریشن اس دنیا سے جا چکی ہے کتنی بڑی عبرت ہے تو دنیا میں بھی ہمارے پاس ویڈیوز کی فارم کے اندر ایک ٹیکنالوجی موجود ہے جس میں ہم ماضی کسی کا دیکھ سکتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھ لیں متشابہات کو محکمات بنا دیا ہے سائنس کی برکت سے صحابہ اکرام کا تو ایمان بالغیب تھا کہ جو کچھ کیا وہ سامنے دکھا دیا جائے گا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اتنی ترقی کروا دی ہے کہ وہ سارے کا سارا ڈیٹا اس کے سامنے آ جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز نے نائنٹیز میں کوئی تقریریں کی ہوئی ہیں اور آج وہ نظریاتی بنے ہوئے ہیں لوگ ان کی پرانی تقریریں ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تم اس وقت کیا تھے اور جو آج ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ آج سے پچاس سال بعد اویلیبل ہوگی اب تو ہر چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں آ رہی ہے اب تو یہ سی سی ٹی وی کیمرے جو لگ گئے ہیں اور سیف سٹیز پاکستان میں بھی کئی سیٹیز سیف سٹی ڈکلیئر ہو گئے ہیں تو ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے آپ گھر میں پہنچتے ہیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر کے ایک ہفتے کے بعد آپ کے گھر نوٹس آ جاتا ہے کہ بھئی آپ فلاں جگہ سے غلط آپ نے یو لیا تھا یا آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہے اور یہ جرمانہ آپ دے یہ جرمانہ جو شخص دنیا میں دے رہا ہے یورپ امریکہ میں تو پہلے ہی دے رہا تھا پاکستان میں بھی شروع ہو گیا اس سے اندازہ لگا لے کہ آخرت کا جرمانہ کیا ہوگا یہ تو دنیا میں آئے ہوئے جرمانے ہیں جو آپ کو ویڈیو کیمرے سے انہوں نے پکڑ لیے اور اللہ تعالیٰ نے جو حساب رکھا ہوا ہے وہ تو دنیا میں آپ کسی گلی میں بغیر ہیلمٹ کے گھس کے ٹریفک سگنل سے بچ سکتے ہیں لیکن اللہ کے حضور تو نہیں بچ سکتے ہیں اگر کسی نے علیحدگی میں کوئی گنا کیا ہے یا کسی کے سامنے کیا ہے اعلانیہ کیا ہے چھپ کے کیا ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی گواہ نہیں ہے لیکن اللہ تبارک بطالہ وہ ساری چیزیں سامنے لے آئے گا مئی عمل مس کال ازرت خی رہیں راہ و مئی عمل مس شر اگر کسی نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہے تو وہ بھی آ جائے گی اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو وہ بھی آ جائے گا اور اس سے بڑھ کر اس کی نیت کے اوپر بھی فیصلہ ہو جائے گا اگر کسی نے نیک کمال کیے تھے ریاکاری کے طور پر اور وہ ناما عمال میں لکھے ہوئے تھے پیش تو کیے جائیں گے لیکن اللہ تعالی کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے دکھلاوے کے طور پر جو مسلم شریف حدیث ہے کہ ایک شہید کو ایک کاری کو اور ایک صحیح کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ اس کی جو نعمتیں ہیں جو شخص پہ اللہ تعالی نے کی تھی وہ گنوائے گا اور پھر پوچھے گا تو نے کیا, کیا؟ شہید کہے گا جان دے دی کیا کرتا اس سے بڑی کوئی چیز تھی اللہ تعالیٰ مائکا اس لیے دی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے اور دنیا میں تیری تعریف ہوئی میرے ہاں کوئی اجر نہیں منہ کر کے جہنم میں قرآن کا کاری کہے گا میں نے تو اوڑنا بچھونا قرآن بنایا ہوا تھا اسی کو پڑھتا تھا اسی کی تبلیغ کرتا تھا اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قرآن کا عالم کہیں دنیا میں تیرے نام کے ساتھ لمبی لمبی دمیں بھی لگی اشتہاروں میں بھی تیرے نام لکھے گئے تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اسی کے لیے تم نے کیا تھا اوندام منہ کر کے جہنم میں سخی شخص کہ اللہ جس جس موقع پر ت نے حکم دیا تھا نا کہ تیری راہ میں خرچ کیا جائے میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسے ہی تھا لیکن تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی ہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہوئی وہی تیرا اجر تھا میرے ہاں کوئی اجر نہیں پودا منہ کر کے جہنم میں اللہ مل تجالہ منہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا وہ نماز جو توحید کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ شرک ہے اگر کسی کو دکھانے کے لیے کیا حالانکہ اس میں شرک تو کوئی نہیں ہو رہا لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رضا کے ساتھ کسی اور کو آپ نے شامل کیا اگرچہ آپ میرے سامنے بھی جھکے چونکہ نیت کسی اور کی کی تھی کہ وہ بھی خوش ہو جائے یا وہ کہے کہ بڑا عجیب نمازی ہے تو بس اسی کے لیے تم نے عمل کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا یہ الگ سے حدیث موجود ہے اور کئی احادیث ہیں اللہ سبنا حسابا یسیرا آمین اب قصہ آدم اور ابلیس مختصر یہاں پہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے لیکن یہ پورشن قرآن کا ایسا ہے جو ہے تو مختصر لیکن کرٹیکیلٹی کے اعتبار سے یہ باقی جگہوں سے بھاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس آیا وہ یہی والا پورشن ہے قرآن حکیم میں سات جگہ پہ قصہ آدم اور ابلیس ڈسکس ہوا ہے سورت البکرا میں ہوا لیکن سورت البکرا تو بعد میں نازل ہوئی ہے سورت القاف تو مکی ہے یہ پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی سورت العراف میں تفصیل کے ساتھ آیا سب سے زیادہ ڈیٹیل سورت العراف میں ہے سورت الحجر میں سورہ سعد میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور سورت الکاف یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ ریویل کر دیا کہ شیطان نے باوجود اس کے کہ وہ فرشتوں میں اس وقت شامل تھا سجدہ کیوں نہیں کیا اگرچہ قرآن میں آیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو یہ نافرمان فرمان کیوں ہوا وہ اللہ تعالی نے ٹروت اس جگہ پہ رویل کیا کہ اگرچہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھا لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا اور جن اور انسان یہ ایسی دو مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دی ہے چاہے تو بغاوت کرے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے وہ عیدک اللہ ملا اکتیس آدم اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو فسجدو الا ابلیس تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا سجدہ عبادت اگلی امتوں میں بھی شرک ہی تھا خواہ انسان کو کیا جائے یا کسی قبر پر لیکن سجدہ تعظیمی انسان کو کرنا اگلی امتوں میں الاؤ تھا فرشتوں نے کیا حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا ماں باپ نے کیا اس امت میں وہ بہن ہے سنن ابی دعد میں جامعہ ترمزی میں اور سنن ابن ماجہ میں تینوں کتابوں میں موجود ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور پوری تفصیل جو ہے وہ ابن ماجہ میں رپورٹ ہوئی ہے اور ابو دعود کے اندر کہ ایک صحابی نے نبی اسلام کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے ارض کی کہ ہم ہیرا نامی جگہ پہ گئے وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں انہوں نے وہ قیاس اور اجتہاد کیا لیکن صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو نبی السلام نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا اس میں بھی سجدہ کرو گے نے کہا نہیں رسول اللہ تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالی نے ان کو دیا تو یہ وہ سجدہ تازیمی ہے سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے کان امین ال جن وہ جنوں میں سے تھا عن امری ربی بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی یہ جو بات ہے نا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ فرشتہ ہے ہی نہیں تھا فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا وہ جن تھا اس لیے نافرمانی کی یہ جو آیت ہے نا وہ صرف یہاں پر ہے باقی چھ جگہ پہ آپ قرآن پڑھیں اور ایتھیسٹ اعتراض بھی کرتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور دیکھیں قرآن میں کنٹراڈکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو یہ تو آپس میں آیات ٹکرا رہی ہیں اور آپ کا تو دعویٰ ہے سورت النساء کی عائد نمبر ایٹی ٹو کہ اگر قرآن کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا اللہ کے سوا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا تو اس میں تو اختلاف کثیر ہے تو پھر ہم ان کو یہ حصہ پیش کرتے ہیں کہ وہ جن تھا فرشتہ تو ہے ہی نہیں تھا اس سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ قرآن پاک کا اگر ایک صفحہ ایک آیت بھی آپ نکال دیں تو قرآن حکیم کی اس کمزوری کی ریمیڈی نہیں ہو سکتی مثلا میں یہ پورشن نکال دوں صرف یہ والا پورشن تو پورے قرآن میں آپ کو اس کا جواب ہی نہیں ملے گا کہ شیطان جو کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ فرشتہ ہے اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا اچھا پھر ایک اور اعتراض بھی کیا بعض ایت نے کہ یہ تو فرشتوں کو حکم تھا شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا تو اس کا جواب بھی ہے کہ عربی میں تقلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے ایک کلاس میں اگر پچاس اسٹوڈنٹس ہیں نا فورٹی نائن جو ہے وہ میل اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک فی میل اور کلاس ریپرزینٹیو کہتا ہے نا بوائز سٹینڈ اپ ٹیچر کے احترام کے لیے تو گرل کو کہنا ضروری نہیں ہے وہ ڈومینٹ کا استعمال کرے گا قرآن میں بھی مردوں کے سیگے استعمال ہوئے ہیں. ان میں عورتیں بھی شامل ہیں چونکہ یہ وہ جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا جب حکم ہوا تو اسے بھی حکم تھا اس پر تر یہ کہ جب سجدہ اس نے نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے آگے سے یہ نہیں کہا مجھے تو حکم ہی نہیں تھا یہ تو فرشتوں کا حکم تھا اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اس کو تون نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا اس کو کہتے ہیں تطبیق انگلش میں آپٹیبل سولوشن کہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ بے وقت بظاہر ٹکرانے والی ساری کی ساری آیات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور آپ اس سے رزلٹ نکالیں جو لوگ منکرین احادیث ہے وہ اکثر احادیث کے اوپر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک حدیث میں کچھ اور الفاظ ہیں وہی حدیث ایک دوسرا صحابی بیان کر رہا ہے اس میں الفاظ ڈفرینٹ ہے اب مسلم شریف میں تو ایک حدیث کئی صحابہ سے وہ سارے ترک امام مسلم نے ایک جگہ جمع کیے ہوتے ہیں بعض الفاظ ایک طریق میں ہوتے ہیں بعض دوسرے میں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا اگر نبی اسلام نے کوئی فرمان ارشاد فرمایا تھا تو ایک جیسے الفاظ ہونے چاہیے تھے یہ تھوڑا بہت فرق کیوں ہے تو ان کو پھر میں پھکی دیتا ہوں جو اس بنیاد کے اوپر حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی تو قصے آدم اور ابلیس سات دفعہ آیا الفاظ کا چناؤ بھی ڈفرینٹ ہے مفہوم ایک ہے لیکن الفاظ کا چناؤ بھی ڈفرینٹ ہے اور بعض جگہ مسنگ ایلیمنٹ ہے جو دوسری جگہ پہ کلیریفائی ہوئے ہیں ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے بالمفہوم بیان ہوا ظاہرہ جب ابلیس کی اور اللہ کی گفتگو ہوئی ہے تو ظاہرہ ہے وہ جملے تو کامن تھے نا قرآن میں ساتوں دفعہ ایک جیسے جملے آنے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہے قرآن حکیم میں صورتوں کا جو وزن ہے اس میں بٹھایا گیا ہے. ان جملوں کو بات پہنچانے کے لیے تو اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو سات انداز میں بیان کیا ہے اور مفہوم ایک ہے تو حدیث میں اگر آ گیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے مقصد تو بات کو سمجھانا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جو اللہ کی اور شیطان کی گفتگو ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس کی کیفیت قرآن نے بیان نہیں کی ہے کہ اللہ نے جو گفتگو کی وہ شیطان کے ساتھ کیسے ہوئی اور شیطان نے آگے جو جواب دیا اس کے اوپر اللہ تعالی نے جو رسپانس کیا یہ گفتگو کا فیز کیا تھا اس کا موڈ کیا تھا یہ بیان نہیں ہوا بہرل اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی فرمانی کی اب اللہ تعالی ان انسانوں سے جو اپنے رب کے تابع فرمان رہنا چاہتے ہیں ایک گلا اور شکوا کر رہا ہے سمجھانے کے انداز میں خزونت ہو اولیا دونی دھلا کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا پشت پنا اور دوست مان لو گے اللہ کو چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کہہ ہے کہ اس شیطان کو جو اپنے رب کا نافرمان تھا اور اس کی اولاد کو تم دوست رکھے ہوئے ہو مجھے چھوڑ کر اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ذکر کی وہم لکم آدم جب کہ اور اس کی اولاد تمہارے دشمن ہیں انسان تم ان سے جیلس ہوئے ہیں شیطان کی اللہ سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے اللہ سے تو اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے وہ تو اللہ کو اللہ مان رہا ہے اتنا مان رہا ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے مولت دے میں ان کی جڑ ختم کر کے رکھ دوں گا انسانوں کی اللہ کو وہ کچھ نہیں کہہ رہا اللہ کو تو اپنا رب مان رہا ہے مولت بھی اللہ سے مانگ رہا ہے اس کی جیلسی جو ہے نا وہ ہے انسان کے ساتھ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اسے تم بھی دشمن جانو آہ. اس نے تو طے کر لیا ہے کہ تم دشمن ہو لیکن تم نے اسے کیجویل لیا ہوا وہ اور اس کی اولاد اس کو تم اپنا دوست بنا لو گے مجھے چھوڑ کر اولاد کا ذکر اس لیے ہے کہ شیطان چونکہ اسپیسی کے اعتبار سے جن ہے اور اس کی بھی اولاد ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کا بچہ جن اٹیچ کرتی ہے یعنی ایک تو بڑا جن ہے نا ابلیس چھوٹے جنات بھی ہیں ہر انسان کے ساتھ الگ الگ ایک جن اٹیچ ہے وہ جن اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور فرشتہ اچھائی کی طرف ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے جو آپ کو برائی کی طرف بلاتا ہو آپ نے میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر قدرت دی میرے ساتھ جو شیتان اٹیچ تھا وہ متی ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا وہ مجھے اچھائی کی طرف بلاتا ہے لیکن یہ پروٹوکال صرف رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں اسی لیے رسول اللہ کے بعد کوئی آئیڈیل ہنڈریڈ پرسینٹ اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اسپیشل پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ متی ہو گیا ہو باقی انسان ہمت کر کے اپنے آپ کو گناؤں سے بچا سکتا ہے لیکن ہنڈریڈ پرسینٹ جو کنفرمیشن ہے وہ صرف پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ان ہے کہ وہ اور اس کی اولاد کو تم دوست بناؤ گے مجھے چھوڑ کر جبکہ وہ تو تم سے دشمنی نبھا رہے ہیں باقی جگہوں پہ تو آیا نا کہ شیطان نے کہا کہ مجھے تم مولت دے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے چند لوگوں کے اور اللہ تعالیٰ میں اس نے کر دکھایا پھر جو اس نے دعوی کیا تھا سوائے چند لوگوں کے سب کے سب لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے بولے آزب اللہ تعالیٰ بک سلیغ والمین بدلا ظالموں کو کیا ہی برا بدل ملا یعنی شیطان کے ساتھ دوستی کر کے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تو آخرت میں وہ ناکام ہوئے اور جنہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی کی ہے تو کیا ہی عجیب یہ دوستی ہے اور کیا ہی یہ برا بدلہ ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس اعتبار سے لیا نافرمانی کر کے ہونا تو چاہیے تھا اللہ تعالی کے ساتھ دوستی گانٹتے اللہ کے ساتھ گانٹتے اس کے پیغمبر کی اتباع کرتے تو آخرت میں کامیابی ہوتی یہ انہوں نے اس کے ساتھ دوستی گانٹی ہے تو اس کا پھر بدلہ بھی انہیں برا ہی ملنے والا ہے با اشحت والا خلقا انگ سم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں یا آخرت کے دن کا انکار کر رہے ہیں نہ تو آسمانوں کو بناتے ہوئے اور نہ زمین کو بناتے ہوئے اور نہ خود ان کو پیدا کرتے ہوئے ہم نے گواہ کیا تھا جو ہماری مرضی تھی وہ ہم نے کیا پلس اس کے اندر اشارہ موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ تم تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے تم تو گواہ نہیں تھے کہ میری بیٹیاں ہیں یا میری مخلوق ہے جب گواہی نہیں ہو تو اتنے بڑے کلیم کیوں کر رہے ہو کسی وہی کی تائید بھی تمہیں حاصل نہیں ہے وما كنت اور نہ میری یہ شان ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دستراس بناؤں یعنی شیاتی جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی مددگار نہیں ہے جو سرکش ہے فرشتوں کا تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ذکر کیا کہ فرشتے پچھلی صورت میں بھی ہم اینڈ اسی پہ تھا کہ فرشتے کوئی اللہ تعالی کی کمزوری کی وجہ سے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے اللہ تعالی کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے یوم یقول اور جس دن وہ فرمائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے مشرقین سے نادو شرا کا ددین اظام تم پکارو میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تم دنیا میں ظام رکھتے تھے گمان رکھتے تھے انہیں پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے فلم تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے و جائلنا بئ اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے یہاں تو صرف اتنا ذکر آیا باقی جگہوں پر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ہستیاں جن کو اللہ تبارک وطالہ کے مقابلے پر انہوں نے معبود ٹھہرایا تھا اپنا پشپنا مانا تھا وہ ہستیاں تو انکار کر دیں گی کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے الٹا وہ ان کی دشمن ہو جائیں گی کہ ہم نے تو انہیں یہ نہیں کہا تھا جس کی واضح مثال ای صاحب نے مریم ہے ان کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی کہ لوگ انہیں پوجتے جن لوگوں نے انہیں مشکل کشا حاجت روا مانا خدا کا بیٹا کلیم کیا تو قیامت کے دن تو اللہ تبارک بطالعہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے سورت الکاف کا اینڈ بھی انہی آیات پہ ہوگا کہ کیا وہ ہستیاں جو اللہ تعالی کے بندے ہیں اس کے محبوب ہیں ان ہستیوں کو تم میرے خلاف اپنا پشپنا بنا لو گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا امپاسبل ہے دوسرا فار دا سیک آف آرگومنٹ کوئی بڑے سے بڑی ہستی بھی خدا کے مقابلے پہ پشپنا بن بھی جائے تو کیا کر سکتی ہے سارا اختیار تو اللہ ہی کا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھر بڑے سخت انداز میں بیان کیا نا لپت کفر اللہ مریم بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے یعنی عیسا اور اللہ ایک ہیں وہ عقیدہ جو پروٹیسٹنٹ کا ہے فم یم لکو مین اللہ شی <شَيْعًا> آبین سے فرماؤ بھلا بتاؤ تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اِن ابن مریم کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو ان کی ماں کو جتنے زمین میں ہے سب کو اللہ تعالی ہلاک کر دے لفظ استعمال ہوا ہے ہلاک موت دے دے نہیں اس میں غصہ ظاہر ہو رہا ہے اور غصہ ظاہر ہے عیسا نے مریم پہ نہیں ہے ان کے ماننے والوں پہ غصہ ہے تختہ مشک عیسیٰ نے مریم بن گئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے پر اگر آپ پیغمبر کو بھی کھڑا کریں گے تو نظریے کے اعتبار سے وہ بھی مندو ہے اس میں اس ہستی کا کسور نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اپنی تو اسٹیبلش کرنی ہے یہ دنیا میں آپ رکھ رکھاؤ کر لیتے ہیں کہ جی بڑا ذرا تھوڑا لحاظ کر لو اللہ تعالی کو تو کسی کا لحاظ ہی نہیں ہے اللہ نے تو سب سے پہلے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنا ہے اور یہ توحید اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اس توحید کے خاطر پیغمبر قتل ہوئے پیغمبر اللہ کے محبوب بندے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ توحید اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ اس توحید کی وجہ سے پیغمبر قتل ہو گئے توحید کو اللہ نے قتل نہیں ہونے دیا پیغمبر قتل ہو گئے توحید کو زخمی نہیں ہونے دیا پیغمبر طائف میں زخمی ہو گئے توحید کی اللہ نے حفاظت کی ہے پیغمبر کے دان شہید ہو گئے اس توحید کی خاطر تو یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے بندے قیامت کے دن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی پشپنائی نہیں کر سکتے اسی لیے اللہ تعالیٰ کہا ہے من یشہ اللہ بے کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر اس کے عزن سے ہاں اگر وہ کسی کو تھبکی دے کے ٹھیک ہے اس کو میں نے بخشنا ہے تو اے میرے محبوب اس کی سفارش کریں آپ کے ہاتھوں سے اسے جنت کا ٹکٹ بانٹیں گے ہم فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب ایک دفعہ شفات کا دروازہ حضور کے ہاتھوں پر کھلے گا پھر اللہ تعالی کے انبیاء فرشتے اور نیک لوگ بھی شفات کریں گے جنہوں نے واقعی توحید کے لیے زندگی گزاری تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ آنر دے گا کہ تم بھی لے جاؤ بندوں کو جنت میں اپنے ساتھ لیکن وہ بندے کون سے ہوں گے وہ اللہ نے بتانا ہے کیونکہ بندوں کو تو نہیں پتا یہاں کئی لوگ اپنے ساتھیوں کو بخلی سمجھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنسیوں کے جنٹ نکلاتے ہیں بعد میں وہ تو آخرت میں پتا چلے گا کون جو ہے وہ مخلص من کے اٹچ ہوا ہوا تھا یا دنیاوی منفیت کی خاطر کوئی اٹیچ ہوا ہوا تھا تو شفات اللہ تعالیٰ اذن بھی دے گا اور بتائے گا بھی کہ اس کی شفاعت کرے یہ زیادہ حقدار ہے وہ اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے محدسین بھی کریں گے تابعین بھی کریں گے جو جو صحیح لقیدہ لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے اور کتنا اس اعتبار سے جلال ہے اس آیت میں کہ کس کی مجال کے اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر اس کے ایزن سے یہ بات کیوں کی گئی کسی کی مجال ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں تو آپ کسی بے گناہ شخص کی سفارش کر سکتے ہیں تھانے میں جا کے کہ ایس ایچ او صاحب آپ کو پتا نہیں چلا یہ بندہ بڑا شریف تھا اس پہ غلط الزام لگا میری گارنٹی یہ چھوڑ دے اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کو کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی آپ کو پتا نہیں چلا فرشتوں کو غلطی لگی ہے بندہ بڑا چنگا سی اللہ نے کہا کس کی مجال کے مجھے کوئی بتائے گا نو چھٹ دو مگر اس کے ازن سے ہاں جب وہ کہہ دے نا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچارہ مظلوم ہے اگرچہ اس کی نیکیاں کم ہیں لیکن تیری شفاعت سے چلو چھوڑ دیا فی نف سے اچھا بندہ تھا باغی نہیں تھا نفس سے محلوب ہو گیا تو اس طرح کی شفاعت کوئی کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں شفات بل شفاعت شفات کو ماننا مسلمان پر فرض ہے ادروائز قرآن کی آیات کا انکار ہے اور کفر ہے لیکن شفاعت بل وجاہت اور زبردستی کے ساتھ یہ ماننا یہ ہے بدت یہ دین کے اندر ایکزیجریشن ہے جس کا قرآن و سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو نیک بندے شفاعت بھی کریں گے لیکن اللہ تعالی کے, ازن کے ساتھ ورال مجرمون النار اور مجرم جب دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے فون نو انا تو پھر اس وقت وہ یقین کریں گے کہ اب تو انہیں اس میں گرنا ہی ہے ولم یجید ان مصرفا اور پھر اس کو پھیرنے کی کوئی جگہ وہ نہیں پائیں گے یعنی وہ الٹیمیٹلی ایک مقدر ہوگا موت سامنے نظر آ جائے گی اللہم من النار صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں بھی جب کبھی کوئی ایسی آیات آتی تھی جن میں جہنم کا ذکر ہوتا تو اسی وقت آپ کراد کو روک کر اللہ تعالی سے دعائیں شروع کر دیتے تھے اور جب جنت کا ذکر آتا تھا تو پھر کو روک کر جنت کا سوال کرنا شروع کر دیتے تھے ویسے ہم جس پروٹوکول سے واقف ہیں نا وہ پرانے حکیم میں پندرہ سجدے ہیں ہنفی تو چودہ مانتے ہیں اور سورن پندرہ ہیں سورت الحاج کے دو سجدے ہیں اور یہ سورت کی فضیلت ہے وہ سجدے کی آیات بیسیکلی پروٹوکول ہے ان آیات کا کیونکہ اس میں ذکر ہوتا ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے سورہ حامی میں سجدہ میں آیا نا کہ نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا تو جتنی سجدے والی آیات ہیں بیسیکلی آپ رسپانس کر رہے ہوتے ہیں ان آیات کو اس میں ذکر ہوتا ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے تو آپ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو آیات ہیں نا یہ وہی ایکسٹرا پلیٹ ہوئی ہوئی ہیں جہاں جہنم کی آیات آئی ہیں تو نبی اسلام دعا کرتے تھے کہ اللہ جہنم سے بچا لے جنت کی آیات ہیں تو جنت کا سوال کرنا یہ سنت ہے نماز کی حالت میں بھی سنت ہے اور عام حالت میں تو کوشش کرنی چاہیے اب یہ جو اگلا رکو ہے اس میں بھی بڑا سوز و گداز ہے اس اعتبار سے کہ جو لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے نا نہ, ان کے سامنے سے آپ پورا قرآن بھی گزار دینا کوئی فرق نہیں پڑتا الٹا وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے حالانکہ سمجھانے والا اللہ ہے زبان پیغمبر کی ہے پھر بھی جس نے بات نہیں سمجھنی نہ صرف یہ کہ وہ سمجھتا نہیں ہے بلکہ اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے اسے مزید غصہ آتا ہے والا قد سرفنا فی ہاضل قرآن کل متل اور بے شک ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرما دی واقعات کے ذریعے لوجیکل آنسرنگ کے ذریعے وعیدوں کے ذریعے ہر طریقے سے بات سمجھائی وکان ال انسانوں اکتارا شعین جدا لا لیکن آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا ہے یعنی انسان کی یہ روش ہے کہ وہ جھگڑا کرتا ہے جھگڑا مراد یہ کہ وہ کاؤنٹر آرگومنٹ کرتا ہے کافر بھی کرتے ہیں مر کے جب مٹی ہو جائیں گے ان ہڈیوں میں سے دوبارہ اللہ میں کس طرح زندہ کرے گا مسلمان بھی کرتے ہیں ماں اپنے بچے کو نہیں جھرنم میں جلا سکتی اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو جلائے گا یہ ہے یعنی انہیں نہیں کہ اللہ ہی بتا رہا ہے کہ میں نافرمانوں کو جہنم میں پھینکوں گا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے جی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے ان بندوں سے جو واقعی اسے رسپانس کرے جو رسپانس نہیں کرتے باغی ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہیں اولا کل ارام بلہم اول ان کے لیے یہ نہیں ہے ہاں ایک ایسی رحمت ہے جو سب کو گھیرے ہوئے ہیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق اور باطل کی تمیز سکھا دیتا ہے اسے وارن کر دیتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے ایک نافرمان فرمان کے لیے بھی کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ بھائی تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے یہ اس کی رحمت ہے باقی اس نے اس رحمت کو کیچ کرنا یا نہیں کرنا یہ اب اس کی مرضی ہے جو کیچ کر لے گا بچ جائے گا جو نہیں کرے گا مارا جائے گا اور لوگوں کو کس چیز نے روکا ایمان لانے سے جب کہ ہدایت ان کے پاس آ گئی وہ یس رب اور یہ کہ وہ اپنے رب سے توبہ کرتے الم سنت مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے گا یہ اگلے لوگوں کی بھی یہی حالت تھی کہ انہوں نے حق دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا اللہ کی طرف رجوع نہیں لائے او یا اتیم الآذاب یا ان کے اوپر بالکل واضح عذاب آ جائے اگلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا جب عذاب سامنے نظر آتا تھا پھر وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور وہ پھر فائدہ نہیں دیتا تھا سورہ یونس میں آیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے لیے ہم فیصلہ کریں عذاب کا اور وہ عذاب ٹل جائے سوائے قومیں یونس کے انہوں نے جب عذاب دیکھا اور اس وقت انہوں نے چیخو پکار کی تو اللہ تعالی نے انہیں قبول کر لیا ایک لاکھ سے زیادہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ لوگ تھے اللہ نے توبہ قبول کر لی یہ پہلا اور آخری واقعہ تھا اور وہ بھی ان کے پیغمبر کی ایک لرزش ان کے حق میں کریڈٹ بن گئی پیغمبر کا ڈیبٹ کریڈٹ بن گیا امت کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہی کا انتظار کیے بغیر اس علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور پھر وہ کشتی والا واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی پیچھے سے قوم کو ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ جب عذاب کے اثار نظر آتے ہیں تو لوگ پھر چیختے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا پھر ایمان لے آیا تھا قرآن میں آیا ڈوبتے ہوئے اس نے کہا کہ میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لایا بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا اللہ تعالیٰ آل آن اب لے کر آیا اب کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھ کر مان لیا تو پھر کیا ماننا ہوا ومان ارسل مرسلیم اللہ مبشرین امن اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے خوشخبری اللہ تعالی سے ملاقات کی جنت کی اور ڈر سناتے ہوئے آخرت کے دن کا اللہ کے حضور جواب دے ہی کا ڈر ویوجادین باطل اور جو کافر ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں مجادلہ کرتے ہیں باطل کے ذریعے لیود حبوبل حق کہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں و تخو آیاتی وما انزوا اور پھر وہ بنا لیتے ہیں ہماری آیات کو اور جو ہم نے نازل کیا ہسی بنا لیتے ہیں ان کی ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں وہ من از لم مم من اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے نصیحت کی جائے اس کی رب کی آیات کے ذریعے فأعرض عنها اور اس کے باوجود وہ اپنا رخ پھیر لے روگردانی گردانی کرے وہ نسی عما قدمت یدا اور بھول جائے جو اس نے آگے کرتوت بھیجے میں آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائے اور من پسند زندگی گزارے اللہ تعالی ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ انا جاننا الا ارو بہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر ہم نے غلاف چڑھا دیے کیونکہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا جان بوجھ کر سمجھ آنے کے باوجود اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے یا اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے یفخ کے یہ بات کو سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا دیے وفی آزان ہم وقر اور ان کے کانوں میں گیرانی رکھ دی ہے بوجل پن کوفت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر یہ آپ کو آج کل بھی نظر آئے گا ذرا سی آپ شریعت کی کہیں بات کریں آخرت کی جواب جوابدہی کی بات کریں میں نے تو یعنی پریکٹسنگ مسلمانوں کو دیکھا ہے خصوصاً جو بڑی عمر کے لوگ ہیں آپ ان کے سامنے قبر کے عذاب کا دوزخ کے عذاب کا ذکر کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں تو سانو ہی اور دابا جا کے جیندیا جی بھی مان لگا یعنی آخرت کا ذکر کرنے سے یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی آخرت کا ذکر کرے گا تو آپ پہ موت آ جائے گی اس کی وجہ سے آخرت سے تو انسان کو غافل ہی, ہی ہونا چاہیے جو دم غافل سو دم کافر یہ حقیقت بات ہے اگر آپ غافل ہو گئے تو پھر تو بےڑی گرک ایک لمحہ انسان کو آسمان سے زمین پہ گرا سکتا ہے تو اللہ تعالی فرما رہے کہ ان کے کانوں پہ ہم نے گرانی کر دی وائم تدروم اور اگر تم انہیں بلاؤ ال الہدا ہدایت کی طرف فلاں یادو ازن آباداتو ہرگز کبھی بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے اب یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بظاہر لگ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں پھینک دینا اس بلا ایسا نہیں ہے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے جان بوجھ کر روگردانی گردانی کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ روگردانی گردانی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دلوں کے اوپر گلاف چڑھا دیا ہوا نہیں وہ ذکر آ گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ تعالی کی آیات کو سنے اور پھر ان سے منہ پھیر لے سورہ الانام کی آیت نمبر ون ٹین میں آیا کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیں گے حق بات قبول کرنے سے جس طرح پہلی دفعہ جب ان کے سامنے حق کھلا تھا تو انہوں نے روگردانی کی تھی اور اب اگر آسمان سے فرشتے بھی ان پر نازل ہوں مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے حتیٰ کہ ان کے سامنے وہ تمام چیزیں ظاہر کر دی جائیں یعنی کہ آخرت کا دن تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ہے وہ ختم اللہ وائل قلو بہم وائلاسم رحیم وائلا غشاوہ ختم اللہ الا قلوب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دی وائلا اسم اور کانوں کے اوپر وائل ابسورہم غشاوہ اور آنکھوں پر پردہ میں رکھیے گا جب یہ اس طرح کی باتیں آتے ہیں نا کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں رہی یہ الٹیمیٹ جو آخری اسٹیج ہے نا وہ ہے اور خصوصاً یہ اس وقت آتی ہے جب دنیا میں وقت کا پیغمبر موجود ہو اور لوگ اس کا انکار کریں کیونکہ پیغمبر کے آنے کے بعد تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا مجھے بات سمجھ نہیں آج تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنے بڑے بڑے اسکالرس ہیں ایک آیت کی تشریح یوں کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگرچہ وہ باتیں لکھا رہا ہے بہرحال میں وہ آٹھ دس ہزار بندہ لے ہی جائے گا جتنا بڑا قد کاٹ ہوگا اتنا ہی ساتھ لے کے جائے گا جدھر خود جانا ہے اتنے تو آج تو معاملہ بگویس ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی کوئی شخص کی یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے تو بات ہی سمجھ نہیں آئی پتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا شیخ ابد القادر جنانی مدد ثابت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا اگرچہ آٹھ بھی چیزیں واضح ہیں لیکن پیغمبر کے ہوتے ہوئے تو کوئی بہانا کر ہی نہیں سکتا پھر جب کوئی انکار کرتا ہے اور منہ مانگے مورزاد دیکھ کر انکار کرتا ہے پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کا کوڑا پڑتا ہے اور پھر مرتے دم تک اسے ہدایت نہیں ملتی ورنہ دیکھیں آپ ابو لہب کو جب قرآن پاک میں سورہ نازل ہوئی اس کے بارے میں اس کے بعد بھی ابو لہب دس سال تک زندہ رہا ہے تو چاہتا تو قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتا بڑا آسان تھا ایمان لے آتا تو قرآن جھوٹا ہو جاتا لیکن وہ جو قرآن اس کے لیے نازل ہوا اور اس کی آخرت کا فیصلہ سنا دیا گیا اب اسے ہدایت نہیں ملنی تھی وہ تھا پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر وہ چاہتا بھی نا کہ پیغمبر کو جھوٹا کرنے کے لیے میں ایمان لے آؤں تو یہ کام بھی وہ نہیں کر سکتا تھا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے رب نا لا تجلو بنا باد از ہدنا کا رحما ان کا انقل وحاب آمین کل غفور رحما اور تیرا رب بخشنے والا ہے رحمت والا ہے لو یو آخم بیما کا سبو اگر وہ لوگوں کو ان کے امال کے بدلے میں پکڑنا شروع کر دیتا تو بہت جلد ان پر عذاب بھیج دیتا بلوم مئ الجی دون مئ الا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک وعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ فوراً نہیں پکڑے گا ڈھیل دے گا اور جو گمراہ ہے ان کو اس لیے ڈھیل دے گا تاکہ اور گناہ کریں یہ بھی قرآن میں ہے اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کا وہ تعارف جو ہمیں لوگ کرواتے ہیں یہ ڈفرینٹ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا غصہ قرآن میں نظر آتا ہے وہ ڈفرنٹ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم رسی اس لیے ڈھیلی کرتے ہیں اس سے بڑے بڑے غلط کام کریں تاکہ بڑے عذاب کے مستحق اور جو ایسے لوگ ہیں جنہیں بات سمجھ نہیں آ رہی انہیں ڈھیل ملتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں پتیل کل قرآن اور یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دی جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر وقت پیغمبر کا انکار کر کے موعدا اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا بیسیکلی اللہ تعالی مشرقین عرب کو بتا رہا ہے کہ جب وعدہ آئے گا تو تم پر بھی وہ عذاب آ جائے گا جو اگلی قوموں پر آیا تھا اور غزب بدر کی شکل میں آیا اس کے بعد غزب عہد کی شکل میں اور خندک کی شکل میں اور پھر الٹیمیٹلی فتح مکہ کے موقع پر بڑا عذاب آیا لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ ایمان لے آئے اور جو لوگ ہلاک ہوئے وہ تو ہلاک ہوئے اور جن کو اللہ نے موقع دیا انہوں نے حق بات قبول کر لی تو یہ ٹاپک یہاں پہ کنکلوڈ ہوا اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس کے اندر ہم حضرت موسا اور خزر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے سے جو لوگوں نے غلط ریسرنٹ نکالے صوفیان نے ان کی بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کلاس لیں گے اور بتائیں گے کہ اس واقعے سے مورل لیسن کیا ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن کے مشکل ترین واقعات میں سے ایک ہے سبحانک اللہم بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ